السلام علیکم ساتھیو آج نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کے حوالے سے نیوز رپورٹنگ کے ایک خاص اسپیشلائزڈ پہلو پر ہم گفتگو کریں گے اس سے پہلے ہم نے آپ کو نیوز رپورٹنگ کی تعریف اس کی اقسام اس کی فارمز کلاسیفیکیشن اس کی کریکٹرسٹکس ڈوز اینڈ ڈونٹ پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس کو پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوز رپورٹنگ کا پیشہ اختیار کرنے والوں کو جنرل رپورٹنگ اور بیٹ رپورٹنگ دونوں سر انجام دینا پڑتی ہیں بیٹ رپورٹنگ کی منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے بلکہ لازمی ہے کہ آپ پہلے جنرل رپورٹنگ کی فیلڈ سے گزرتے ہیں جنرل رپورٹنگ پہلی سیڑھی ہے بیٹ رپورٹنگ کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس میں آپ کو اس چیز کا ضرور خیال ہونا چاہیے کہ جنرل رپورٹنگ جس طرح سے کسی چینل سرکاری چینل ہو پرائیویٹ چینل ہو نیوز پیپر ہو ریڈیو ہو یا ویب ہو اس کے لیے کی جاتی ہے اسی طرح کچھ لوگ فری لانس بھی کام کرتے ہیں اور فری لانس کے حوالے سے میں آپ کو بہت کچھ پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو جنرل رپورٹنگ فری لانس رپورٹنگ دونوں کافی تک ایک دوسرے سے ملتی ہیں فری لانسر میں بھی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اور جنرل رپورٹنگ میں بھی ہوتی ہے لیکن اسپیشلائزیشن کی اصل معراج اور منزل بیٹ رپورٹنگ ہے تو آج کے ہمارے لیکچر کا مین عنوان یا مرکزی خیال یا جس کے گرد آج پورا لیکچر ہمارا ہوگا اس کا عنوان ہے بیٹ ریپورٹنگ بیٹ رپورٹنگ کیا ہے بیٹ رپورٹر از ان وائڈیسٹ سینس اینڈ ایریا آف انفارمیشن اباؤٹ وچ دا جرنلسٹ آر ایکسپیکٹ وچ ول انٹرسٹ یعنی آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیٹ رپورٹنگ ایک ایسی صحافتی قسم ہے رپورٹنگ کی کہ جس میں جو شخص اس بیٹ کا ذمہ دار ہے اس پیرامیٹر میں جتنی بھی خبریں آئیں گی ان خبروں کو دینے کی ذمہ داری اسی بیٹ رپورٹر کی ہوگی اور یہ ممکن نہیں کہ وہ بیٹ رپورٹر یہ کہے کہ میری تو ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کی تھی یا میں تو آج اویلیبل ہوں کل اویلیبل نہیں بیٹ رپورٹر ایک ایسی اسائنمنٹ ہوتی ہے جو اس کی زندگی کا توڑنا بچھوڑنا بن جاتی ہے رات کے تین بجے بھی اگر اس بیٹ سے کوئی خبر آئے گی تو فورن اسی رپورٹر کو اسے مینیج کرنا ہوگا اور اسی رپورٹر کے رابطے اس بیٹ سے متعلق افراد سے ہوتے ہیں کوئی ادارہ کوئی اخبار ٹیلی ویژن ہو ریڈیو ہو اگر کسی کو کوئی بیٹ اسائن کر دیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بیٹ کے بارے میں سبھی کچھ بتائے جنرل اسائنمنٹ رپورٹر عام طور پر منتظر بھی رہتے ہیں اور جب کوئی خبر لینڈ کرتی ہے تو ان میں جو بھی اویلیبل ہے اس کو اس کام کے لیے بھیج دیا جاتا ہے لیکن بیٹ رپورٹر اگر اویلیبل ہے اور بیٹ رپورٹر کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اویلیبل ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اسے وہ خبر مینیج کرنی ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ اور نکات بھی میں دیتا ہوں ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں بیٹ رپورٹرس کور آل ہیپنگس ان در ریسپیکٹو فیلڈ سچ ایز بریکنگ نیوز اپ ڈیٹس فلیش بیٹ رپورٹر کے حصے میں جو بھی فیلڈ آتی ہے وہ اس فیلڈ سے نکلنے والی بریکنگ نیوز نیوز اپ ڈیٹ فلش ایون ٹکرس تک کے بھی کانٹینٹ کی ذمہ داری اس کی بن جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیوز روم اور دوسرے رپورٹر کام نہیں کریں گے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن اگر اسپیشلائزڈ انفارمیشن چاہیے تو وہ بیٹ ریپورٹر نے ہی لے کر دینی ہے تاکہ اپ ڈیٹ کی جا سکے خبر اس کا فلش دیا جا سکے اس کی جو ٹیکرس اسکرین کے نیچے چلتے ہیں بلٹنس میں یا دوسرے پروگرامس میں ان کو اپ ڈیٹ کرنے میں اگر ایڈڈ ایڈ انفارمیشن ڈالنی ہے تو وہ لا کر دینا بیٹ رپورٹر کی ذمہ داری ہے اسی طرح بیٹ رپورٹرز سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹ سے متعلق نیو آئیڈیاز لے کر آئے ایسے خیالات اور ایسے انگلز کی خبریں ڈھونڈے کہ ان کو جب پیش کیا جائے تو ان میں انفرادیت ہو ایک نظرت ہو ایک دلچسپی ہو اور اس میں ایک ایسی سپیڈ کا ایلیمنٹ بھی ہو کہ اس خبر اسٹیل یا باسی شمار نہ ہو بلکہ لگے کہ ابھی ابھی اور تازہ خبر آئی ہے تو بیٹ رپورٹر اس لحاظ سے ایک مرکز اور مہور ہو جاتا ہے اس اسائنمنٹ کا جو اسائنمنٹ اس کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی بیٹ رپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ ہی should ہیو کانسٹنٹ کانٹیکٹ ود دا سورسز اس سے مطلب ہے کہ بیٹ رپورٹر اسی وقت خبریں لا کے آپ کو دے سکتا ہے اتھینٹک اور انٹرسٹڈ خبریں اور ایکوریٹ خبریں جبکہ اس رپورٹر کا رابطہ ان تمام ذرائع سے ہو جن ذرائع کا تعلق اس بیٹ سے ہے اگر آپ نے اپنے ذرائع کو ایکسپلوائٹ نہیں کیا ہوا فریش نہیں کیا ہوا ان لوگوں سے اگر آپ رابطے میں نہیں ہیں اور آپ کے درمیان کوئی گیپ آ جاتا ہے تو آپ کا کانٹیکٹ لوز ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ خبر یا تو دیر سے لائیں گے یا وہ خبر آپ ایسی لائیں گے جس کی تصدیق ڈاؤٹ فل ہوگی اور آپ کو علم ہے کہ نیوز بزنس میں خبر کا ڈاؤٹ فل ہونا یا ایکوریسی نہ ہونا از اے کرائم پروفیشنل کرائم شمار ہوتا ہے اور وہ اسی وقت تصدیق ہو سکتی ہے جیسے کوئی خبر آپ کی بیٹ میں لینڈ کرتی ہے آپ اس خبر کی تصدیق اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا اس فیلڈ کے لوگوں سے رابطہ ہے کسی وزارت سے متعلق اگر بیٹ آپ کے پاس ہے اور وہاں آپ کا وزیر سے رابطہ نہیں ہے اس منسٹری کے سیکرٹری سے رابطہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے رابطے کو بحال رکھیں اس کے علاوہ بھی بیٹ رپورٹر کو جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہیں بیٹ رپورٹر مسٹ بی ایکسپرٹ آن دس سبجیکٹ ایز ویل ایز اسکلڈ ان نیوز رائٹنگ ایڈیٹنگ اینڈ پرزینٹنگ ٹیکنیکس بیٹ رپورٹر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو نہ صرف یہ کہ اس فیلڈ میں خبر حاصل کرنے کا فن حاصل ہے بلکہ اس کی تحریر اور انداز بیان بڑا مسلمہ ہوتا ہے وہ جب اس بیٹ سے متعلق کوئی خبر بیان کرے گا اخبار کے لیے یا ٹیلی ویژن پر آ کر رپورٹ پیش کرے گا تو اس کا انداز بڑا مسلمہ جس میں ایک ٹھہراؤ ایک اعتماد اور اس کے پاس وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے لوگ آ کر اس کی خبر کو توجہ سے سنیں دلچسپی سے سنیں اور وہ حقائق پر مبنی ہوگی تو بیٹ رپورٹر جہاں اپنے وسائل اپنے ذرائع اور کانٹیکٹ پیپل سے رابطے میں رہتا ہے وہاں اس کو خبر لکھنے کے فن پر بھی پوری مہارت حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ جو خبر حاصل کرتا ہے اس خبر کی تدوین اگر اخبار کے لیے ہے تو اس کی ایڈیٹنگ اگر ہو رہی ہے یا ٹیلی ویژن کے لیے ایڈیٹنگ ہو رہی ہے تو بھی وہ ایڈیٹر چاہے وہ نیوز ڈیسک کا کاپی ایڈیٹر ہو نیوز ایڈیٹر ہو یا ٹیلی ویژن کا ویڈیو ایڈیٹر ہو وہ اس کو بریف کر سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ میری خبر میں جو سینٹرل تھیم ہے وہ اس نقطے کے گرد گھوم رہا ہے اور اس خبر کا کرکس یا سینٹرل پوائنٹ یہ چیز ہے آپ جب اس کی ایڈیٹنگ کریں تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نقطہ اس میں سے مس رپرزینٹ نہ ہو کیونکہ الفاظ کی بندش ایک مہارت سے آتی ہے اور بیٹ رپورٹر سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹ سے متعلق خبر ایسی بندی ہوئی اتنی جامے اور اتنی روانی سے لکھے گا کہ ڈیسک ایڈیٹر اور فلم ایڈیٹر کو مشکل کا سامنا نہیں ہوگا اسی طرح بیٹ رپورٹر اگر خود کسی ٹیلی ویژن سکرین پر آ کے اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ مائک کیسے پکڑنا ہے لباس اس کا کیسا ہو باڈی لینگویج اس نے کیا دینی ہے اور کس انداز میں اپنی خبر کو پیش کرنا ہے پریزنٹیشن بھی بیٹ رپورٹر خود دیتا ہے جیسے ایک آدمی کوٹس کی کور کرتا ہے تو سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو وہ وہیں کھڑا ہو کے مائیک پکڑ لیتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ فوراً اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی تفصیلات آپ کو بتا رہا ہے وہ تفصیل اسی وقت بتا سکے گا نا جب اس نے کورٹ کی پروسیڈنگ سنی ہو اگر کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو وہ اگر جج سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا جو بڑا مشکل کام ہے اور تقریباً ناممکن ہوتا ہے کیونکہ ججز کہتے ہیں کہ ہم منہ سے نہیں بولتے بلکہ ہمارے فیصلے بولتے ہیں تو وہ عام طور پر بلکہ اچھے جج کبھی انٹرویوز نہیں دیتے ایون وہ اپنے فیصلے کی خود کلیریفکیشن بھی نہیں دیتے تو اس رپورٹر کو ریٹائرڈ ججز سے کلیریفائی کرنا ہوتا ہے لیڈنگ لائر سے بات کرنی ہوتی ہے پھر جو سپریم کورٹ کی جو سیکرٹیریٹ اسٹاف ہے رجسٹرار ہے اس سے وہ انفارمیشن لیتا ہے اس کے بعد وہاں جو لوگ اور دوسرے موجود ہیں ان کے ویوز لیتا ہے اس کے بعد وہ ویژن کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فلاں مقدمے میں یہ فیصلہ کیا یہ اتنے دن پروسیڈنگ جاری رہی قرض ہے کہ یہ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بیٹ رپورٹر کا اگر کانٹیکٹ ان لوگوں سے نہیں ہے اور وہ اس کا ایکسپیرینس اچھی خبر لکھنے اور بولنے کا نہیں ہے اور اپنے آپ کو خود پریزنٹیبل انداز میں خبر پیش کرنے سے وہ آری ہے تو وہ اچھا بیٹ رپورٹر شمار نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ بیٹ رپورٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کی مینجمنٹ کرے اس وی آل نو دائم مینجمنٹ از این امپارٹینٹ فیکٹر فار اے پرسن ہو وانٹ ٹو ایکسل ان دس سوسائٹی یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھے بغیر معاشرے میں یا کسی سروس میں یا کسی مقام کی منزل کو حاصل کر سکیں وقت کبھی ٹھہرا نہیں رہتا وقت ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے اور وقت کے دھارے کو دیکھ کر ہمیں اپنے کام مینیج کرنے ہوتے ہیں اسی طرح بیٹ رپورٹر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو مینیج کرے اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دن کا کتنا حصہ اس نے نیوز روم میں گزارنا ہے کتنا حصہ اپنے کانٹیکٹس کو فریش کرنے میں گزارنا ہے ان سے سوشلائزیشن کرنی ہے ان کے آفیسز کے وزٹ کرنے ہیں اور انٹرنیٹ پر دوسرے اخبارات میں ٹیلی ویژن چینلز پر یا ریڈیو پر اس بیٹ سے متعلق اگر کوئی خبر ڈیویلپ ہو رہی ہے یا آ گئی ہے تو ہی شوڈ بی ویل اویئر اسی طرح اس کو فیلڈ میں پہنچ کر بھی ٹائم مینیج کرنا ہے کہ میں نے اس ڈائڈ لائن سے پہلے اپنی خبر تیار کرنی ہے اور اس کو نیوز روم میں یا لائیو نیٹ ورک پر دینا ہے تو دس از اے ریس اگینسٹ ٹائم آ کیونکہ بیٹ رپورٹر ایک نہیں ہوتا اس بیٹ پہ ہر چینل ہر اخبار اور ریڈیو نے بھی اپنے بیٹ رپورٹرز مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مسلسل اسی جستجو میں ہوتے ہیں کہ جو ہیپنگز ہونے والی ہیں ان پر نظر رکھیں اسی طرح بیٹ رپورٹنگز میں با اکثر اوقات تو انسٹنٹ نیوز آتی ہیں کچھ خبریں پلان کر کے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اور پلان کر کے خبریں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں کہ آپ کو اگر پتا ہے کہ آپ فورن آفس کی بیٹ کر رہے ہیں یا آپ کوئی اور بیٹ کر رہے ہیں تو کوئی سربراہ اگر ملک میں آ رہا ہے اس نے پندرہ دن بعد آنا ہے تو آپ کو اپنی بیٹ سے متعلق ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس شخص کے بارے میں جو آنے والا ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سب کو مانیٹر کرنا ہے اور اپ ڈیٹس وقت سے پہلے دینا شروع کر دینی ہے اور اس دن کے جو اس کے شیڈول ہے اس کی پلاننگ کی طرف بھی آپ نے توجہ دینی ہے بیٹ آر اسپیشلٹی رپورٹنگ ہیز تھری سگنیفیکنٹ سٹیجز۔ وہ سٹیجز کیا ہیں رپورٹر نوز دیٹ وٹ ٹو ڈو وین دا ڈیسک ہیز ناٹ اسائنڈ اے اسپیسیفک سٹوری بیٹ رپورٹر کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ڈیسک یا نیوز روم یا اس کے سینئرس اس کو یہ نہیں بھی بتاتے کہ تم نے آج کوئی کام کرنا ہے یا نہیں لیکن اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی بیٹ میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ان کی طرف توجہ رکھے اور یہ دیکھے کہ اگر میری بیٹ سے کوئی خبر نکل رہی ہے اور اگر نیوز روم میں اس دن اسٹیٹمنٹ ہے بہت کم خبریں آ رہی ہیں اور بیٹ ریپورٹرز کو بعض اوقات نیوز ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز کہتے ہیں کہ آج زیادہ خبریں نہیں ہیں وی آر ان سرچ آف اے گی وی وش کہ ہمارے چینل سے تمہاری بیٹ سے کوئی آج ایکسکلوسیو خبر جائے تو آپ میں یہ جرت ہونی چاہیے آپ کے اتنے روابط ہونے چاہیے آپ کی پائپ لائن میں ایسی خبریں جن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ جلد از جلد کسی بھی لمحے سامنے آ سکتی ہیں ان کو آپ نے لائن اپ رکھنا ہوتا ہے اپنے ذہن میں اپنی ڈائری میں اپنے روابط میں اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ تو آپ ان سے رابطہ کریں اینڈ ان فیو منٹ یو ول کنفرم دیٹ پوائنٹ اور آپ نیوز روم کو یا اپنے نیوز ایڈیٹر کو وہ خبر دے سکتے ہیں اور اس سے آپ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز پر بھی نظر رکھنی ہے کہ ویورس بگین ٹو ٹرسٹ رپورٹس آن اے سبجیکٹ ایک شخص اگر اپنی بیٹ پر مسلسل کام کر رہا ہے تو اس شخص کی پہچان وہ بیٹ بن جاتی ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو جب ٹیلیویژن سکرین پر اپیئر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فورن آفس کی خبر دے رہا ہے پھر مسٹر سو اینڈ سو اگر آج اسکرین پر سامنے اس کی جھلک نظر آئی ہے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ پارلیمنٹ کے بارے میں بات کرے گا پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک شخص جو مسلسل کورٹس کی خبریں دیتا ہے وہ جیسے ہی اسکرین پر آئے گا تو آپ کہیں گے کہ آج کورٹس کی کوئی نئی خبر ہے تو جیسے آپ اپیئر ہوتے ہیں ویورز یا دیکھنے والے کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ رپورٹر کس نوعیت کی خبر پیش کرے گا تو وہ بیٹ آپ کی پہچان بن جاتی ہے آپ کا سیکنڈ نیم شمار ہوتا ہے تو اسی طرح بیٹ رپورٹرز کا ایک اور پہلو ہے بیٹ رپورٹر از ایکسپیکٹ ٹو انکور دا اسٹوریز آف بریکنگ نیوز نیچر امیجیٹلی دیک کو اپنی فیلڈ سے متعلق خبروں کو روکنا نہیں چاہیے جیسے اس کے پاس کوئی انفارمیشن آئے اور اس کی تصدیق ہو جائے تو وہ فوری طور پر وہ خبر بریک کرے کیونکہ اگر وہ اس میں توقف کرے گا ڈیلے کرے گا یا رک جائے گا یا تساہل کرے گا سستی کرے گا تو دوسرا بیٹ رپورٹر کسی اور چینل پہ وہ خبر نشر کر دے گا اور آپ خود سوچیے کہ آپ نے اتنی محنت کی خبر حاصل کی مسدے کا خبر ہے لیکن آپ کی تھوڑی سی سستی یا تساہل نے ٹیلی ویژن چینل کو پیچھے چھوڑ دیا اور دوسرا چینل آگے بڑھ گیا تو پھر اس بیٹ رپورٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ مسٹر آپ اس میں فیلڈ میں کام کر رہے تھے لیکن یہ خبر آپ سے کیوں مس ہوئی اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ خبر تو میرے پاس تھی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ خبر میں ابھی نہیں بعد میں دوں گا تو اس طرح سے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اس کے ساتھ, ساتھ آپ کا آئی ہوپ ناؤ یو ہیو اے لٹل کانسپٹ اینڈ پرسپشن از کلیئر اباؤٹ دی ڈفرنس بٹوین دی جنرل رپورٹنگ فری لانس رپورٹنگ اینڈ بیٹ تو اگر آپ بیٹ رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ جرنلزم صحافت یا رپورٹنگ کے فیلڈ میں آتے ہی ایک دم بیٹ رپورٹر نہیں بن جائیں گے اس کے لیے پہلے آپ کو جنرل رپورٹنگ کرنا پڑے گی جس طرح میٹرک کا امتحان پاس کیے بغیر انٹرمیڈیٹ کا ایگزام نہیں دیا جا سکتا اور انٹرمیڈیٹ کا اگزام پاس کیے بغیر گریجویشن کا اگزام نہیں دیا جا سکتا اور پوسٹ گریجویشن کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے ہر چیز کا ایک تنظیم ہوتی ہے ترتیب ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ جرنلزم کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ اگر ڈیسک پہ کام نہیں کرنا چاہتے آپ رپورٹنگ میں بیٹ رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو جنرل رپورٹنگ کرنا پڑے گی جنرل رپورٹنگ کرنے کے دو فائدے ہوں گے ایک یہ ہوگا کہ آپ کے جو سینئرز ہیں جنہوں نے ڈسیزن لینا ہے کہ آپ کو کون سی بیٹ دینی ہے وہ آپ کو آبزرو کریں گے آپ کی صلاحیتوں کا جائزہ لیں گے آپ کی ڈیپتھ آف نالج کو جانیں گے آپ کے ایپٹیچیوڈ کو سمجھیں گے پھر وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس فیلڈ پر کام کریں دوسری طرف انسان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ فنون لطیفہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو اکنامکس اچھی لگتی ہے اس کو سماجی برائیوں کہ حوالے سے وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے یا وہ پالیٹکس پر کام کرنا چاہتا ہے یا اس کو پارلیمنٹ کی کوریج کا شوق ہے یا وہ فارن افیئرس میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے غرضے کے جتنے دنیا میں سبجیکٹ ہیں امور ہیں معاملات ہیں اسی حساب سے بیٹ رپورٹر نیم کیے جاتے ہیں تو جب آپ جنرل رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سٹوریز فائل کرتے ہیں کبھی آپ اکنامکس کی کبھی پالیٹکس کی کبھی فارن کی کبھی پریس کانفرنس میں گئے بھی آپ نے کسی کی اسپیچ سے رپورٹنگ کی کبھی آپ ایجوکیشن فیلڈ میں گئے تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے اور آپ کے سینئرس کو بھی کہ اس شخص کو کس طرف بینٹ آف مائنڈ ہے ایپٹیچیوڈ کدھر ہے تو پھر وہ اس کو اسی طرح کی بیٹ دیتے ہیں تو بیٹ رپورٹنگ اس لحاظ سے ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے اور اس کی اسپیشلائزیشن میں اسی وقت آپ کو سکسیس مل سکتی ہے جب آپ جنرل رپورٹنگ کے مل سے گزر کے آئیں گے کیونکہ میں نے آپ کو اس رپورٹنگ کے لیکچرز کے پہلے حصے میں بتایا تھا کہ رپورٹنگ میں جنرل رپورٹنگ اور بیٹ رپورٹنگ دونوں جو ہیں ان کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں یعنی اوور لیپ کرتی ہیں اور جب وہ سرحدیں اوور لپ کرتی ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل رپورٹنگ میں یہ جو خبر ہے پالیٹکس کی ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ پالیٹکس نہیں یہ اکنامک افیئر سے متعلق ہے تو جب اکنامک افیئر سے متعلق ہے تو وہ اکنامک ویٹ بن جائے گی لیکن چونکہ ایک سیاست اس خبر کو بیان کر رہا ہے اور جب سیاست دان اس خبر کو بیان کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہ تو پالیٹیشین ہے تو یہ آپ کو خود بھی تجربے سے پتا چل جائے گا آپ کے سینئرز کو بھی پتا چل جائے گا اور وہ بتائیں گے کہ یہ فلاں بیٹ رپورٹر کی ہے تو بیٹس کس قسم کی ہوتی ہیں اس کی کتنی سمتیں ہوتی ہیں یا کن کن فیلڈز میں ہوتی ہیں یہ ویسے تو بہت لمبی لسٹ ہے جتنے انسان کے مشاغل ہیں جتنے نالج کی برانچز ہیں جتنے پہلو زندگی کے ہیں اتنی بیٹس بن سکتی ہیں لیکن صحافتی نقطۂ نظر سے جب ہم بیٹس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی میجر لسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں پھر ہم ہر لسٹ پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس کی بیٹ کے رپورٹر کے لیے کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ون وی وی آئی پی بیٹ یعنی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے متعلق بیٹ تو ان کو ہم کہتے ہیں وی وی آئی پی بیٹ دوسری قسم ہوتی ہے اپوزیشن پارٹیز بیٹ ایسی جماعتیں جو حکومت میں نہیں ہوتی لیکن سیاست میں پوری طرح سرگرم ہوتی ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا پارلیمنٹ کے باہر ہوں تو وہ اپوزیشن پارٹیز کہلاتی ہیں تو یہ بھی ایک بیٹ بن سکتی ہے نیکسٹ بیٹ بنتی ہے اکنامک منسٹریز کی بیٹ یعنی اقتصادی امور سے متعلق وزارتوں کی بیٹ پھر نیکسٹ آتی ہے سینسٹیو منسٹریز بیٹ حساس نوعیت کی وزارتوں کی بیٹ الگ کر دی جاتی ہے پھر سوشل منسٹریز کی بیٹ آتی ہے سماجی امور سے متعلق وزارتیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک بیٹ یعنی سفارتی امور سے متعلق بیٹ پھر پارلیمنٹ بیٹ آ جاتی ہے پارلیمنٹ کے بعد کورٹس یعنی عدالتوں کی بیٹ ہے شو بز کے معاملات بھی ایک انڈیپینڈنٹ بیٹ ہے سپورٹس یعنی کھیلوں سے متعلق بھی ایک بیٹ بن سکتی ہے اور ایجوکیشن خود بھی ایک بہت بڑی بیٹ ہے کیونکہ ایجوکیشن کی بنیاد پر قومیں تعمیر پاتی ہیں پھر الیکشن کمیشن کی الگ بیٹ بن سکتی ہے بزنس اور فائنینشل میٹرز کی بیٹ الگ بن سکتی ہے جو اکنامک افیئر منسٹری سے بالکل الگ ہو سکتی ہے پھر وار ڈیزاسٹر اور کنفلکٹ زون یہ بھی ایک سپیشلائزیشن ہے اس کی ایک بیٹ الگ بن سکتی ہے پھر ویدر کی بیٹ بن سکتی ہے موسم کی خبروں کی بیٹ جس کو کہتے ہیں آپ دیکھیے اگر یہ پندرہ بیٹس ہیں تو پندرہ بیٹ رپورٹر بن سکتے ہیں اگر یہ بیس بیٹس ہیں تو بیس رپورٹر بن سکتے ہیں بعض اوقات بڑی بیٹس میں ایک کی بجائے دو دو تین تین رپورٹر کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ راؤنڈ دی کلوک کام ہوتا ہے ایک سینئر رپورٹر ہوتا ہے اب دو اس کے جونیئر رپورٹر ساتھ مل جاتے ہیں تو بیٹ رپورٹنگ پر کام کرنا ایک بڑی ماہرانہ طرح کی صحافت ہے تو ابھی جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی اس میں ہر بیٹ کے حوالے سے بنیادی قواعد تو ایک ہی ہیں کہ آپ کو خبر حاصل کرنا آتی ہو خبر لکھنا آتی ہو ایڈیٹنگ کا شعور ہو اور اس کو پریزنٹ کرنے کا ڈھب ہو تو آپ اپنی بیٹ کے بیٹ رپورٹر کہلاتے ہیں لیکن ہر پرٹیکولر بیٹ سے خبریں حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ اگر مستقبل میں آپ جنرل رپورٹنگ کے بعد سپیشلائزیشن کسی بیٹ کی کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے کس پہلو پر زیادہ توجہ دینی ہے تو سب سے پہلا نمبر جو بیٹ رپورٹنگ میں میں نے آپ کو بیان کیا وہ تھا وی وی آئی پی رپورٹنگ وٹ از وی وی آئی پی وی سٹینڈز فار ویری دی ادر وی از آلسو اسٹینڈس فار ویری سو ویری ویری امپورٹینٹ آئی اسٹینڈس فار امپورٹینٹ اینڈ پی اسٹینڈ فار پرسن سو ویری ویری امپورٹینٹ پرسنز بیٹس نیچرلی ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ سب سے اہم آدمی کون ہے تو وہ ملک کا یا حکومت کا سربراہ ہی ہو سکتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا کہ سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت یا سربراہ ریاست میں کیا فرق ہے یقیناً آپ کو اس کا علم ہوگا اگر نہیں تو میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں سربراہ حکومت کہتے ہیں اس شخص کو جو اس ملک کی حکومت چلا رہا ہو وہ ہیڈ آف گورنمنٹ یا چیف ایگزیکٹو کہلاتا ہے ہمارے ہاں ہیڈ آف گورنمنٹ یا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے کیونکہ ہمارا سسٹم پارلیمانی ہے تو وزیر آزم کے پاس اختیارات کا منبع ہوتا ہے اور وہ تمام انتظامی امور کا سربراہ ہوتا ہے اور سربراہ مملکت یا ریاست کے سربراہ کو صدر کہتے ہیں ہمارے آئین کے تحت عرب ملکوں میں جہاں اس نوعیت کی جمہوریت نہیں ہے وہاں امیر کہلاتے ہیں وہ یا بادشاہ کہلاتے ہیں یورپ میں پریزیڈنٹ سربراہ ریاست ہوتا ہے جہاں بھی جمہوری نظام ہوتا ہے برطانیہ میں کوئن آف انگلینڈ یا کوئن آف یو کے برطانیہ کی جو ملکہ ہے وہ سربراہ مملکت ہے برطانیہ کی لیکن وزیر اعظم سربراہ حکومت ہے امریکہ میں چونکہ پارلیمانی نظام نہیں ہے پریزیڈینشیل فارم آف سسٹم ہے اس کی بھی اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو کسی لیول پہ تو آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ پارلیمانی نظام وہ ہوتا ہے جس میں وزیر اعظم کے پاس اختیارات کا مرکز ہوتا ہے اور صدارتی نظام وہ ہوتا ہے جس میں صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں امریکہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں پریزیڈینشیل سسٹم ہے وہاں صدر کے پاس اختیارات کل ہیں اور وزیر اعظم کا وہاں ہی نہیں ہے تو انہوں نے صدارتی نظام اپنا لیا ہے کچھ ممالک جمہوری ایسے ہیں جنہوں نے صدر کا عہدہ بھی رکھا ہے اور وزیر اعظم کا عہدہ بھی رکھا ہے تو وہاں جہاں صدارتی نظام ہے وہاں صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں پارلیمنٹ اختیار وزیر اعظم کو دیتی ہے ہمارے ملک کا پولیٹیکل سسٹم اس نوعیت کا ہے کہ یہاں کبھی مارشاء اللہ کی حکومت رہی کبھی جمہوریت آئی کبھی انتخابات ہوئے کبھی نامزد حکومتیں آئیں تو اس لیے ابھی تک پریکٹسنگ اعتبار سے کبھی ہم پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ پر چلے جاتے ہیں کبھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پر چلے جاتے ہیں اور ان دونوں کے اختیارات کی وضاحت آئین پاکستان کرتا ہے کہ صدر کے اختیارات کیا ہوں گے وزیر آزم کے کیا ہوں گے سربراہ حکومت کی پوزیشن کیا ہوگی اور سربراہ مملکت کی پوزیشن کیا ہوگی تو وی وی آئی پی بیٹ جو ہے اس میں اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ وی وی آئی پی بیٹ سے مراد سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کور کرنا وی وی آئی پی بیٹ کہلاتا ہے جیسے کہ اس کی تعریف یا میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وی وی آئی پی بیٹ پہ وہی رپورٹر کامیاب ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ اس فیلڈ میں علم رکھتا ہو اس کے وہاں تعلقات ہوں اس کو پاکستان کے سیاسی نظام میں ان اودوں کی اہمیت کا احساس ہو اور ان تک پہنچنے کے ذرائع وہ ایکسپلائٹ کر سکے کیونکہ وی وی آئی پی رپورٹنگ میں سیکیورٹی ہیزرٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں عام کسی وزیر کے پاس یا کسی اور فرد کے پاس اگر آپ خبریں حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی بیریئرز اس حد تک کراس نہیں کرنے پڑتے لیکن صدر مملکت اور وزیر آزم کی بیٹ میں ہوتے ہوئے آپ کو بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیاں لا انفورسنگ ایجنسیاں اور انر کارڈن آؤٹر کارڈن کی بہت سی سیکورٹی کراس کرنی پڑتی ہیں تو ان سیکورٹی کو آپ اسی صورت کراس کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نون فرد ہوں معاشرے میں بھی اور ایوان صدر میں بھی اور وزیر اعظم ہاؤس اور سیکریٹریٹ میں بھی وہ لوگ جو اس کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں آپ کو نام سے اور چہرے سے بھی شناسا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سینسٹیو حساس اور اہم امور جب سلطنت کے نمٹائے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو ایک لمٹ تک جانے کی اجازت دے دیتے ہیں تاکہ جب کچھ فیصلے ہوں تو جلد از جلد وہ رپورٹر وہاں پر خبریں بیان کریں اگر آپ نے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھا ہو تو امریکن صدر کی جو کوریج کرتے ہیں واشنگٹن سے وہ بھی چند نون لوگ ہیں اگر سی این این فاکس اور دوسرے چینلز آپ دیکھیں تو وہاں ایک ہی چہرہ آپ کو اکثر صدارتی رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی طرح جو انگلینڈ کا پرائم منسٹر ہے یا کوئن کی خبریں کرنے والے بھی نون رپورٹر ہوں گے اسی طرح اگر آپ پاکستان میں آ جائیں تو بھی آپ کو چند نام اور چند چہرے یاد آئیں گے کہ جو سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں اور رپورٹ بھی کرتے ہیں اور عام طور پر وہی لوگ نمایاں ہوتے ہیں میں خود بھی بطور جنرل رپورٹر بھی میں نے ٹیلی ویژن میں کام کیا اور پاکستان ٹیلی ویژن میں میں نے اور پرائم منسٹر کی بیٹ رپورٹنگ بھی کی ہے میں آپ کو اس دور کی جو ماضی قریب کے ہیں بہت سے نیوز رپورٹس میں سے ایک دو کی جھلک دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ٹیلی ویژن رپورٹر یا بیٹ رپورٹر وی وی آئی پی رپورٹر کس حد تک اس وی آئی پی کے قریب جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح بیریئرز کراس کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے ان رپورٹس میں آپ دیکھیں گے ان میں پاکستان کے سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت بھی شامل ہیں اس میں دنیا کے کچھ اور ممالک کے وی آئی پیز بھی ہیں جن کو میں نے انٹرویو کیا یہ صرف آپ کو جھلک اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ ایک تو آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو دوسرا آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو وی وی آئی پی رپورٹنگ میں جو رپورٹر بیٹ پر ہوتے ہیں وہ کس حد تک قربت اختیار کر سکتے ہیں کسی بھی حکمران سے اور سوال سے خبر نکال سکتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیے اس کے بعد میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کولمبو میں قیام کے دوران آپ کی مصروفیات میں دوسرے ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شامل رہیں ان میں کیا موضوع زیر بحث آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آ, اسلام آباد سے صدر صاحب کے حکم کے مطابق ہم ایک ڈیلیگیشن کنڈولنس کے لیے سیلون لے گئے سیلون کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ ہمارے برانے تعلقات ہیں دوستانہ اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایسے وقت میں ہم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے رنج اور غم میں بھی شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر میں بیگم زیاس کو بھی ملا اور اس کو بھی ہم نے یقین دلایا کہ آ, ساکھ میں ایز اے چیئرمین آف دا ہم اس کی پوری امداد کریں گے تیسری بات ہے پھر جو اتفاق سے جو فیونرل رائٹس تھیں اس میں آ, انڈیا کے وائس پریزڈنٹ مسٹر نرائن وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ ہمارے ملک میں بھی غریب بہت ہیں ان کے ملک میں بھی غریب بہت ہیں اور اگر یہ کشیدگی جو ہے ختم ہو جائے تو عام آدمی کے لیے اس کے لیے بہتری ہوگی فی الحال تو ان سے یہی بات ہوئی بہت شکریہ تھینک یو مہربانی What's your comment on this bureau meeting? Till now we have uh, a very important and fruitful uh, talks, and discussing in the morning and we will continue this afternoon. We are preparing for a uh, various strong uh, resolutions and and uh, political communique concerning the uh, with three items under discussion the first item the Palestinian transfer and the Israeli crimes against the Palestinian people against the Palestinian holy sacred places and uh, the second uh, concern the, the Bosnia and Herzeg and the third that, that uh, crime against uh, the uh, Babri uh, Mosque Do you think these uh, resolutions adopted by this bureau meeting can compel India to reconstruct the Babi Masjid in Ajodhya? Definitely, uh, this, uh, this meeting is very important because uh, we are not speaking by only the, the nine countries that we are here, we are speaking by the name of the Muslim uh, nation. Zaklan Sia, I am from Pakistan Television, what's your comment on this bureau meeting? I think it's a good meeting that we have. We have no difference of opinion. Almost everybody spoke on very parallel line. And I think communique will come out, that will uh, explain in detail two common ideas. It will be useful for all the instance which is the subject of this meeting. which is the palestinians the mosque in india and our our citizens ehwan-e-sadr mein pakistan ke ek sadr-e-mumlikat apne ohde se istifa dekar ghulam ishaq khan ehwan-e-sadr se rukhsat ho rahe hain and being a beat reporter of the president i was there aur maine unse kalam kiya sawal kiya aur unhone jawab diya ye tareekhi lamhe the اللہ صاحب آپ نے پچاس سال سے زائد اس ملک کی خدمت کی ہے اس وقت آپ اپنے تجربے کا نچوڑ کیا کہیں گے وہ میں نے تقریر میں کہا ہوا ہے اس کو ذرا سمجھیں تو کیا اسے پتہ چل رہا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اور فوجی حکمران اور جو صدر کے مرتبے پر فائز ہوئے اور دوسرے صدر اور وزرائے اعظم کے انٹرویوز کی بھی جھلک آپ نے دیکھی تو ان سے بھی سوالات کر کے اور بعض اوقات جب آپ ان کے اینٹو راج کا پارٹ ہوتے ہیں کسی غیر ملکی دورے پر جا رہے ہوتے ہیں تو جہاز کے اندر آپ سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں یہ کتنا بڑا پرولیج ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ وی وی آئی پی ایئر کرافٹ میں یو آر سٹنگ ود دی پریزیڈینٹ آر دا پرائم منسٹر لائف ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک ڈیکڈ کا ایکسپیریئنس چاہیے اور وہاں ہر شخص پہنچ سکتا ہے میں بھی آپ کی طرح کبھی طالب علم تھا اسی طرح مجھے بھی شوق تھا جرنلزم کا میں نے جرنلزم سیکھنے کی کوشش کی اور جب تھوڑا بہت سیکھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ رہی اور محنت کی اس کا سمر ملا کہ مجھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان اہم شخصیات کے انٹرویو کرنے ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن جرنلسٹ کین سی دی ولڈ ان فائیو ایئرس وچ اے کامن پرسن کانٹ سی ان 25 فائیو کہ ٹیلی ویژن کا رپورٹر دنیا پانچ سال میں اتنی دیکھ لیتا ہے کہ جتنی ایک عام آدمی پچیس سال میں نہیں دیکھ سکتا تو یو آر دا جرنلزم اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے انفینیٹی ہے جرنلزم ایک ایسا پیشہ ہے جو پہلے دن سے شروع ہوا اور قیامت کے آخری دن تک لوگ خبروں کی جستجو میں رہیں گی کہ اگر زلزلہ آیا تو کیا ہوا تباہی ہوئی تو کیا ہوا سونامی ہوئی تو کتنے نقصان ہوئے فلاں سربراہ حکومت سربراہ مملکت کون تھا وہ کب آیا اور کب گیا فلاں فیصلہ کیوں ہوا تو یہ بہت بڑا پروفیشن ہے جس کی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے جرنلزم از اے وے آف لائف اگر آپ اس میں ڈوب جائیں گے اپنی منزل طے کر کے اس طرف چلنے لگیں گے تو آپ کو خدا تعالی کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اور اسباب بھی دنیاوی بھی بنیں گے اور آپ اس میں ایکسل کر جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوں جو خوشحال اور متمول ہو آپ ایک غریب خاندان میں پیدا ہو کر محنت کر کے آپ اس مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں جہاں لوگ ڈریم کرتے ہیں سیاست میں بھی بڑے شارٹ کٹس ہیں اور جرنلزم میں بھی بڑے شارٹ کٹس ہیں ایک سیاست دان ایک دن سڑک پر پھر رہا ہوتا ہے اور دوسرے دن وہ حلف اٹھا کے ملک رموز سلطنت چلا رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک صافی بظاہر ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے چاہے کچی آبادی میں ہو مڈل کلاس سے ہو یا اپر مڈل کلاس سے ہو یا امیر و کبیر گھرانے سے ہو وہ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ آگے بڑھنا لیکن جب وہ اس فیلڈ میں ان ہوتا ہے محنت کرتا ہے تھوڑی سی ناموری پاتا ہے تو اس کو بھی وہ شارٹ کٹس ملتے ہیں کہ وہ ان سیاستدانوں کے ساتھ جو لاکھوں ووٹ لے کر اس مقام تک پہنچتے ہیں اور ان مرتبوں تک پہنچتے ہیں دنیا میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو صاف ہی ان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں دے آر آلسو نون مین تو میرا یہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اس پروفیشن کو پروفیشن سمجھ کے ہیں تو اس میں محنت کریں آپ ایکسل کریں گے اور کسی بھی بیٹ پہ آپ جا سکتے ہیں صرف اور پرائم منسٹر کی یہ وی وی آئی پی بیٹ ہی زندگی نہیں ہے دس از ون آف دا آگے لیکچرز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وی وی آئی پی بیٹ کے بعد کسی اور بیٹ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ دنیا کے نئے ایوینیوز دیکھتے ہیں تو آئی واز جسٹ ایکسپلینگ کہ وی وی آئی پی بیٹ کے لیے آپ کو سیکیورٹی ہیزرٹس کا علم ہونا چاہیے آپ کو اس وی وی آئی پی جو صدر یا وزیر آزم ہے اس کی تمام لائف ہسٹری اس کی بائیوگرافی کا علم ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شخص یہاں تک کیسے پہنچا اس کا فیملی نیٹورک کیا ہے یہ کس پارٹی سے ہے اور یہ پارٹی کی لیڈرشپ کیسے اس نے حاصل کی اور پھر حکومت کا نظام کیسے چلا رہا ہے کون لوگ اس کے مشیر ہیں اور اس کے اوقات دن کے کیا ہیں صبح کے وقت کتنے بجے کام شروع کرتا ہے رات کو کتنے بجے یہ سونے جاتا ہے اینڈ i will also request you all کہ آپ نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں اے ڈے ان دیف آف of آف امیرکا اے ڈے ان life of prime منسٹر آف یوناڈ کنگ ڈم اے ڈے ان life of such and such ہیڈ آف اسٹیٹ گو یو ول فائنڈ انٹرسٹنگ اور ایسی حیران کن آپ کو چیزیں ملیں گی اس شعبے میں آپ آئے اف یو وانٹ ٹو بی اے وی وی آئی پی رپورٹر تو ان پروفائلز کو پڑھیں آپ کو بہت نالج گین ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو دوسری بیچ کی طرف لے کر جاتا ہوں جو وی وی آئی پی سے مختلف ہے دیٹ از کالڈ اپوزیشن پارٹیز بیٹ اپوزیشن جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یعنی مخالفت سیاسی نظام میں ایک حکومت پارٹی ہوتی ہے اور دوسری اپوزیشن ہوتی ہے کبھی آج کی اپوزیشن کل کی حکمران ہوگی اور کل کی اپوزیشن آج کی حکمران ہوگی تو یہ مختلف سیاسی نظام میں مختلف پولیٹیکل سسٹمس کے تحت حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں آج جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے ممکن ہے کل وہ اپوزیشن لیڈرز ہوں اور آج جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ممکن ہے کل وہ صدر وزرائے اعظم یا حکومت میں ہوں تو جتنی اہمیت وی وی آئی پی رپورٹنگ کی ہے اس سے کم اہمیت کسی بھی حوالے سے اپوزیشن پارٹیز کی کوریج کی بھی نہیں ہوتی کیونکہ اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز آر دا پوٹینشل پرسنز ٹو بیکم دی پرائم منسٹر اور ان کے جو ایلائز ہوتے ہیں دی فیڈرل منسٹرز ان فیوچر تو جو رپورٹرز اپوزیشن پارٹیوں کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ایک اکویشن ایک ذاتی تعلق ایک رابطہ اپوزیشن لیڈر سے پرسنل ہو جاتا ہے کیونکہ جو سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت کے بیچ پہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو اس وقت ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ان کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے کیونکہ وہ رموزے سلطنت نمٹانے میں مصروف ہوتے ہیں ان سے فارن ڈیلیگیٹس مل رہے ہوتے ہیں ان کو کابینہ کی میٹنگیں اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں ان کو کسی نمائش کا افتتاح کرنا ہوتا ہے کہیں جا کر تقریر کرنی ہوتی ہے پریس کانفرنسیں کرنی ہوتی ہیں اور وہ سارے سیکیورٹی ارینجمنٹس میں موو کرتے ہیں اور ملکوں کے دوروں پر بھی باہر جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹ رپورٹر کو فریکوینٹلی ٹائم دے سکیں کبھی کبھار ان کو موقع ملتا میٹنگس کا سفر کے دوران یا پاکستان میں قیام کے دوران بھی کبھی کبھار ایسی اپارچونیٹیز مل جاتی ہیں لیکن اس کا بھی لمٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ان کا ہر لمحہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کہ پندرہ منٹ اس سے ملاقات پانچ منٹ دوسرے ڈیلیگیشن سے ملاقات اس کے بعد فلاں جگہ جانا لیکن اپوزیشن لیڈرز کیونکہ ان کے اوپر حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی عوام کے آگے وہ اس طرح جواب دے نہیں ہوتے جس طرح سے حکمران کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو ان کے پاس سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت یا حکومتی پارٹی لیڈرز کے نسبت وقت زیادہ ہوتا ہے تو جو اپوزیشن پارٹی کی بیٹ پہ جرنلسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذاتی تعلقات بہت گہرے ہو جاتے ہیں اور جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو دے ووڈ آلسو ویلکم دوز پیپل کیونکہ ون فیلز ہوملی ود دا پرسن ہوم یو نو دین اے اسٹرینجر اٹس نیچرل نفسیاتی معاملہ بھی ہے تو پھر وہ جو اپوزیشن پارٹی کے رپورٹرز ہوتے ہیں جب وہ لوگ حکمرانی میں آتے ہیں تو ان میں سے اکثر سب نہیں اکثر و بیشتر وہ وی وی آئی پی رپورٹر بن جاتے ہیں اور جب ان کی حکومتیں ختم ہوتی ہیں اور وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو دے رپورٹر آلسو پر اپوزیشن اس طرح بیٹ رپورٹنگ کوئی سکہ بند معاملہ ایسا نہیں کہ آپ مسلسل صدر اور وزیر آزم کی رپورٹنگ کرتے رہیں یا اپوزیشن کی کرتے رہیں سویپ بھی کر جاتے ہیں لیکن کچھ صحافی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام میں لطف اپوزیشن پارٹیز کی کوریج میں لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وی وی آئی پی رپورٹنگ میں تو زیادہ تر آپ کو سرکاری نوعیت کی خبریں ملتی ہیں سیر و تفریح ہو جاتی ہے لیکن اپوزیشن پارٹیز کی کوریج میں آپ کو نئی نئی خبروں کے اینگل ملتے ہیں چٹخارے ملتے ہیں کریٹیسم ملتے ہیں تو آپ بہت زیادہ خبریں نکال کر لا سکتے ہیں رد عمل کی خبریں ہوتی ہیں تو آپ بہت جلدی نون ہو جاتے ہیں آپ کو عوام بہت زیادہ طور پر جاننے لگتے ہیں کہ یہ شخص اس حکومتی پالیسی کے حوالے سے یا حکومت کے اس قدم کے حوالے سے یہ شخص بڑی کرٹیکل رپورٹ لاتا ہے اپوزیشن پارٹی کے جو ریپورٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کم ویلیو نہیں رکھتے ان رپورٹرس کی نسبت جو وی آئی پی ریپورٹرز ہوتے ہیں تو اپوزیشن پارٹی لیڈرز کی کوریج کرتے ہوئے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے رپورٹر اور اے بیٹ رپورٹر یو شوڈ بی اویئر آف دی فارمیشن آف ویریئس سیاسی جماعتوں کا تمام پس منظر ان کی تاریخ ان کا ارتقاء ان کی لیڈرشپ سے آپ کو شناساں ہونا چاہیے آپ ان سیاسی جماعتوں کی ابتدا سے اور اس وقت جب آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اگر اس کے پس منظر سے واقف ہیں اس کی لیڈرشپ کے مزاج سے واقف ہیں انہوں نے جو مختلف مینیفیسٹوز بنائے ہیں ان سے واقف ہیں تو آپ اچھی خبریں نکال سکتے ہیں ہر سیاسی جماعت کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے شن کے لیے اس کا اعلان کیا جاتا ہے اپوزیشن پارٹیز بھی کرتی ہیں گورنمنٹ پارٹی بھی کرتی ہے اور جب الیکشن میں ووٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ اس منشور سے متاثر ہو کر یا کبھی کبھی کچھ شخصیات سے متاثر ہو کر لوگ فارے چینج ووٹ ڈالتے ہیں اب وہ جماعتیں جب برسر اقتدار آ جاتی ہیں یا اپوزیشن میں رہ جاتی ہیں اگر پارٹی لیڈرز کے منشور اور ان پارٹی لیڈرز کے پروفائل سے رپورٹرز واقف نہیں ہے تو وہ بہت اچھی اپوزیشن پارٹی کی کوریج نہیں کر سکتا اس لیے آئی ارجڈ پون آئی اسٹریس کہ آپ لوگوں کو اپوزیشن پارٹیز جتنی بھی ہیں اگر آپ ان کو کور کر رہے ہیں تو آپ ان پارٹیوں کے ہر طرح کے پس منظر سے پوری طرح شناسا ہوں اور اس میں آپ اسی صورت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ پارٹی میں جو الیکشن کا پروسیجر ہے اس سے بھی پوری طرح واقفیت رکھتے ہوں کیونکہ ہر پارٹی میں پارٹی الیکشنز بھی ہوتے ہیں جس طرح کسی ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں جس میں سیاسی جماعتیں اپنی لیڈرشپ کو الیکشن لڑواتی ہے ایم این ایز ایم پی ایز الیکشن لڑتے ہیں صوبوں میں ایم پی ایز ہوتے ہیں قومی اسمبلی یا مرکز میں ایم این ایز ممبر نیشنل اسمبلی ایم این ایز ایم پی ایز ممبر پروونشل اسمبلیز تو ان سب سے مل کر اسمبلیاں بنتی ہیں تو یہاں تک کس کو الیکشن میں کھڑا کرنا ہے اس کا فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کرتی ہے اور وہ کس بنیاد پر کرتی ہے کہ مختلف سیاسی حلقوں میں جس کی ہر دل عزیزی اور پاپولیرٹی ہوتی ہے اور جس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے جو الیکشن جیتنے کی اہلیت رکھتا ہو یا اچھا مدد مقابل بن سکے اس کو سیاسی جماعت اپنا امیدوار بناتی ہے جیسے لاہور میں اگر چار پانچ یا 6 کانسٹیچوینسی قومی اسمبلی کی ہوں یا دس ہوں تو دس ایم این اے کے الیکشن کے لیے قومی اسمبلی کے لیے اے پارٹی کھڑا کرے گی اور دس ہی بی پارٹی کھڑے کرے گی اور سی اور ڈی پارٹیاں بھی بعض اوقات دس دس امیدوار کھڑے کرتی ہیں بعض اوقات کچھ سیٹوں پر وہ الیکشن لڑتے ہیں کچھ پہ نہیں لڑتے تو یہ تو جنرل الیکشن ہو جاتا ہے لیکن اگر پارٹی کے اندر لیڈرشپ بھی اپنے انتخاب کے لیے الیکشن کرتی ہے پاکستان کی نمبر اف پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جن میں انتخابات ہوتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں یا چار سال بعد ہوتے ہیں یا پانچ سال بعد ہوتے ہیں اور اس پارٹی کے بنیادی ارکان ووٹ ڈالتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ کس کو دی جائے پارٹی کا صدر کون ہو پارٹی کا جنرل سیکرٹری کون ہو پارٹی کا چیئرمین کون ہو تو جمہوری ممالک میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی انتخابات ہوتے ہیں جو اتھارٹیرین سوسائٹیز ہیں یا جہاں شپ ہے ون پارٹی نظام ہے تو وہاں ایک ہی جماعت ہوتی ہے اس جماعت کے اندر بھی ایگزیکٹو باڈی کے ارکان چنے جاتے ہیں تو ہر پارٹی میں چاہے رانا پارٹی ہو جمہوری پارٹی ہو اشرافیہ ارسٹوکریٹک پارٹی ہو چوزن ون ہو ان سب میں بھی انتخاب کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے تو جب آپ سیاسی جماعتوں کی کوریج کریں اور خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز کی کوریج کریں تو اس رپورٹر کو ان سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات کی تاریخ طریقے کار اور ووٹ دینے کے عمل سے بھی اس کو شناسہ ہونا چاہیے اسی طرح پارٹیز اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے انرولمنٹ کی کمپین چلاتی ہیں واٹ از انرولمنٹ اینرولمنٹ مینس ممبر بنانا مختلف سیاسی جماعتیں اپنے ممبرس بناتی ہیں تو وہ جو ممبرس چنتے ہیں اس میں سے ہی پھر لوکل لیڈرشپ ابھرتی ہے اور لوکل لیڈرشپ سے ہی پارٹی کی فیوچر قیادت نکلتی ہے تو انولمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے کسی پارٹی کے شرائط کیا ہے کہ اس پارٹی کا ممبر بننے کے لیے آپ کی تعلیمی حیثیت ہونی چاہیے کوئی یا نہیں آپ کا اس ایریے میں رہائش لازم ہے یا نہیں آپ اس حلف کی پاسداری کریں جو پارٹی کا حلف ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کے لائل رہیں گے یا کچھ ریلیجس کنڈیشنز بھی کچھ پارٹیز لگاتی ہیں تو بہرحال آپ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا گورنمنٹ میں ہے اگر آپ پارٹی اسپیشلی اپوزیشن پارٹیز کی بیٹ لینا چاہتے ہیں تو اسٹڈی دا پولیٹیکل سسٹم اینڈ دین پارٹی سسٹم اینڈ دی پارٹیز نو دا لیڈرشپ بیک گراؤنڈ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ فیوچر میں بھی اس پارٹی کی کوئی بھی خبر آئے گی تو آپ کو اس کو پس منظر کا اندازہ ہوگا اسی طرح مختلف سیاسی جماعتیں پارٹی الائنس بناتی ہیں وٹ پارٹی الائنس طرح کا اتحاد ہوتا ہے اور وہ اتحاد اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ہر چیز پر ایک نقطہ نظر اور موقف وہ بعض اوقات کچھ ایشوز پر الائنس بنا لیتے ہیں بعض اوقات عام انتخابات یا جنرل الیکشن میں الائنس بنا لیتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر الیکشن لڑا جا رہا ہے مثلا اگر دس سیٹیں ہیں اور دس سیٹوں پہ آٹھ پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں تو یا تو آٹھ پارٹیاں دس سیٹوں پر دس دس امیدوار کھڑے کریں تو اسی امیدوار دس سیٹوں پر انتخاب لڑ رہے ہوں گے پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان دس میں سے تین سیٹوں پر ایک پارٹی کو ایج حاصل ہے اس کے ووٹر زیادہ ہیں اس کے ہمدرد زیادہ ہیں تو دوسری تین نشستوں پر کسی دوسری پارٹی کے ووٹر زیادہ ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان تین نشستوں پر بھی الیکشن لڑا اور ادھر بھی لڑا تو ممکن ہے ہم یہ تین لوز کر جائیں بٹ وی مے گین دیز تھری تو پھر وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اٹ از آلویز گڈ کہ ہم اس پارٹی کی حمایت اس ایریے میں کر دیتے ہیں ایک پولیٹیکل الائنس بنا لیتے ہیں الیکشن کے لیے اور اس کی حمایت وہ وہاں لے لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ووٹ ڈلتے ہیں تو چونکہ ایک ایریے میں تین constituencies میں پارٹی اے کے ووٹرز اپنی لیڈرشپ پرسوئنس پر اس کی ترغیب پر پارٹی بی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو حلقہ بی میں پارٹی اے کی لیڈرشپ کی ترغیب پر پارٹی اے کے سپورٹرز اور ووٹرز پارٹی بی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا جو عمل ہے اس کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل الائنسز بنا لیتی ہیں اور ان الائنس کی بنیاد پر وہ انتخابات میں اچھی نشستیں گین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ پارٹی اور خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز کی کوریج کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیں آپ اس طرف توجہ دیں تو آج کے لیکچر میں ابھی ہم نے بہت سی اور بیٹس کو کور کرنا تھا لیکن آپ کو جو بیٹس اب تک میں نے بتائی ہیں ان کی تفصیل بتانا بھی ضروری تھا تاکہ تشنگی نہ رہے میں نے کوشش کی ہے کہ آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو بیٹ کی جنرل ڈیفینیشن دے سکوں اور بیٹ ریپورٹرز اور جو جنرل رپورٹر ہے اور فری لانس رپورٹر ہے اس میں کیا فرق ہے اس کی وضاحت کر سکوں اس کے ساتھ ساتھ بیٹ ریپورٹرز کی کامیابی کے لیے جو پری کنڈیشنز ہیں ان پر بھی کچھ بات ہوئی اور پھر بیٹ رپورٹنگ کی جو کلاسفیکیشن یا ایک لسٹ تھی وہ میں نے آپ کو آپ کا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے وہ بھی بتائیں اور ان میں سے دو اہم قسمیں پریزیڈینشل اور وی وی آئی پی پرائم منسٹرز اور اپوزیشن پارٹیز کی بیٹ کے حوالے سے خاصی تفصیل سے گفتگو کی اس پر آپ فردر اسٹڈی بھی کریں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسری بیٹس پر بات کریں گے اس وقت تک کے لیے سرور منیر راو کو اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ